بس اللہ علّہ مل وحمۃ علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفیہ میں امین الراشہ ورثہ باقی تمام سامعین فاہران برادران سب کو شموس میں بارشی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو چوون. ابلگ چھ جو ہے ابل کی مبرک پہنچا رہا ہوں اور ہمارے سلسلے درخت جو ہے ایک نماز حاجت کے بارے میں ہے جسے نماز غفیلہ کے نام سے مشہور اور معروف ہے ہاں جی ہمارے دعوت میں اور دوسری عدیث کتابوں میں بھی آئیہ سے اس نماز کو نماز غفیلہ کے نام سے مشہور ہے رینا علامہ نے اپنی دعوت میں اس نماز کو ایک متاثر نماز کے عنوان سے دیا ہے اور اس کے عنوان نے نماز غفلہ نہیں دیا ہے جو کہ حدیث میں نماز غفلہ کے نام سے ہے <coughs> تو جو نام حدیث میں دیا تھا وہ نام انہوں نے اس میں اپنے طرف سے کیلجس کیا ہے ہاں جی تو الحمدللہ جو ہے نماز غفلہ آئے چھ درسوں میں یہ نماز کی توجیحات تابلوں کی مبارکان تک پہنچ رہے ہیں اور یہ نماز کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو یہ نماز جو ہے آپ لوگوں کو شروع سے بتایا دو رکھت پر مبنی ہیں لیکن اس میں خاص ترتیب یہ ہے کہ پہلی رقد میں شریف کے بعد آئے وضن ذہبن اللہ ظلمات اللہ سہان کنکن تنسط جب نہ غم بزا عل کا نن یہ مبارک اور بازمت دعا جو کہ آئے یونسیہ اور آیت کریمہ پر مشتمل ہے اس میں یہ جو آیت ہے اللّہ سبحان کا نِنت منظالمین اللہ اللہ انتا سبانظالمین اس آیت کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا اگر يونس چونکہ یونس نے جو دعا کیا تھا وہ تو یہی ہے باقی آیت اس وقت اور حالات کو بیان کرتے ہیں تو اگر یونس یہ دعا نہ پڑھتا یہ تسبیح مچھلی کے پیٹ میں نہ پڑتا تو اللہ بھی صفیب بد نیلاسن فرمائے تو یونس جو ہے تا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا تو مشکلات سے نکلنے کے لیے قید خانوں سے نکلنے کے لیے ہاں جی دشمن کے ظلم و ستم سے نجات کے لیے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لیے عادتوں کی برادری کے لیے اس دعا کی عشایت کی تلاوت بہت ہی مفید ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ نے فرمائے چونکہ انہوں نے یہ دعا کہا تہذیب پڑھا تو پھنستا جب نہ اللّہ عمل نے ان کی دعا کو قبول کیا اس عظیم تہذیب کی برکت سے اور انہیں نجات دلایا اس غم سے اور پھر آئی فرمائے بس ایک قزاع کر جنم اس طرح ہم تمام عموموں کو نجات دیتے ہیں مشکلات سے جو اس طرح اللہ کے ظلم عزیزی سے جھکتے ہیں اس کے بعد جو دوسری مبارک دوسری رقم میں سر عالم شریف کے بعد جو وہ عظیم آیت جو اللہ تعالیٰ کے علم محید اور علم مطلح پر دلالت کرنے والی آیت اس کے اندر ہے پڑھی جاتی ہیں سرایہ نام کی آر نمبر ففٹی نائن ہاں جی و عندم شریف کے بعد یہ یاد پڑھ جاتے ولاحبۃ ظلمات ولا ردب ولاً اللہ فتم بن یہ آیت خرات کی جگہ پر اس کے بعد جو ہے قنوع شکن میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے وہ قنو جو ہے ہاں اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے ان کا اس دعا کے بعد دعائت کے بعد اللہ ہم سالو کبھی ماں بھاتی بلّۃ المتا اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ان غیب کی چوبیوں کا چابیوں کا اور کنجیوں کا واسطہ دیر کا جسے تیرے سوا کوئی نہیں جانتا دیکھیے تو محمد وال محمد پر اپنے رحمتیں نازل فرما اور میرے ساتھ ایسا کر اور میری حاجتوں کو اس طرح قبول حرما بیٹھ کر انتخاب العلی کضا کہہ کر اب آپ نے اپنی حاجات اپنی زبان میں دل ہی دل میں جو بھی آپ نے اللہ کے حضور میں دعا پیش کرنا ہے یا جو ہے کوئی بھی ہماری جو دعائیں رب بنا آتے نشی دنیا سے کوئی بھی قرآن دعا جو آپ کو دل کو لگا ہوا ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس مقام پہ ہاں جی اور اللہ سے اپنی زبان میں اپنی حاجتیں اپنی پریشان مشکلات بھی پیش کر سکتے ہیں پیش کرنے کے بعد پھر یہ دعا کرنا اس کے باقی ایسا قنوج کا اللہ مانتا ولی و, و نعمتی اے اللہ تو میری نعمتوں کا ہاں جی مجھ تک پہنچانے میں تو ہی مددگار ہے تو ہی میرا سرپرست ہے میری نعمتوں کا اور تو وال قادر والا تو اور جو کچھ میں نے تجھ سے مانگا ہے اور میری حاجتیں ہیں میرے مطالبات ہیں ہاں اور فریاد ہیں ان سب کو پورا کرنے بھی تو قدرت رکھتا ہے تالم و اور تو میری حاجتوں کو میری ضروریات کو میری پریشانیوں کو تو جانتا بھی ہے تو ہر سالوں کا بحق محمد و عل محمد علیہ و علیہ اللہ میں تجھ سے محمد و آل محمد پر علیہ السلام علی پر جو ہے علیہ السلام کا واسطہ دے کر ان کے حق کا واسطہ دے کر ہاں وہ اردو سے سوال کرتا ہوں لمحہ قزعالمین اے عالمین کا پروردگار اے عالمین کا رب مالک تو ضرور میری اس حاجت کو پوری فرما لمحہ قضت نے ضرور میری اس حاجت کو پوری فرما تو اسی دعا کے ساتھ جو ہے یہ نماز ختم ہو جاتی ہے اللہ اکبر کے رکو سجود بجا لائیں اور آخری تشہد پڑھ کے سلام پھیریں اب آخرمتِ نماز غفلا کی غفلا کی سلام پھیرنے کے بعد آج کے درست یہیں شروع ہو جاتی ہیں در نمبر دو سو چوون چھ ہاں سلام پھیرنے کے بعد پھر جو ہے درود شریف دس مرتبہ پڑھے ہاں سلام پھیرنے کے بعد درودشریف اللہ صلی اللہ علیہ محمد علی محمد پروار محمد،, محمد اور آل محمد قطری رحمتِ نازل فرما کہ کر یہ درود شریف جو ہے دس مرتبہ پڑھے اس کے بعد مندرجۂ دعا کو بھی پڑھے شری دس مرتبہ پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں کیونکہ ہماری ظہور کی جو ہے دعا کے تھوڑا سا کچھ ایسا پورا نہیں ہے بنا آت نف دنیا حسن وفی آخرت حسن وقی نازا بن بحمت گاہم رحم یہ مبارک دعا جو ہے آپ نے پڑھنا ہے تو اس کا معنی معفوم جو ہے کم و جانتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب اے ہمارے مالک عربی زبان میں رب کے بہت سے معنی ہیں یہ ہمارے پرورش کرنے والا اے ہمارے سردار رب کے معنی جو میں رب بنا کا جب نا کو ساتھ ملائے ہے تو یہ معنی بنتے ہیں ہمارا کا تجمہ یہ نا کا تجمہ یہ ضمیر ہے ورنہ خود لفظ رب ان کا معنی آقا مالک حاکم اعلیٰ فرمن روا اور اللہ تبار و تعالیٰ کو اور رب سے پکراتے ہیں تو ہماری تمام دعاؤں کے شروع میں طالب یا رب یا اللّہ ہم یا دونوں اللہ ربنہ آتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں آپ جتنی بھی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں ان پہ غور کریں تو ان سب کے شروع میں یا اللہ ہے یا رب بنا زیادہ تر ہے کہیں اللّہ ربنا دونوں ہیں ہاں یہ دو لفظ جو ہے دعا کے شروع میں ہمیشہ آتے ہیں جو کہ انبیاء الہی بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کون سے اسم سے پکارنے سے آپ کے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں تو یقین میں سے معلوم ہوتا ہے دعا حاجت براری میں اللہ یا اللہ کے معنی میں اللہ کا اسم میں ذات ہے ربنا اللہ تعالیٰ کے اسم میں صفات ہے اور ایک جامع صفات ہے اسم اس میں مالکیت کو بھی سمجھ میں آتی ہے ہاں اور حاکم اعلیٰ ہونے کو بھی اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے آقا و مالک ہونے کی کائنات کے ہر چیز کا اور بندے کے بھی دین دنیا مال و دولت اور اس کی صحت و سلامتی موت و حیات ہاں جو بھی کمالات ان سب کے مالک ہونے کو سمجھاتے ہیں تو ربن آتنہ آتن عطاطی اطیان میں وانی آتنہ دینے کے معنی میں ہے ہاں جیلے آنے کے معنی میں آتا ہے دینا لانا انجام دینا وجود میں لانا آگے لانا آگے بڑھنا کوئی چیز دینا عمل میں لانا کتاب منجم یہ سارے معنی کے لیکن یہاں مناسب جو دینا اور انجام دینا زیادہ مناسب ہے تو چناچی جی قرآن پاک میں ہیں اللہ حتم الشا کے واقعہ میں آتی ناغہ انا۔ ہمیں ہمارا ناشتہ دے ہمیں ہمارا دوپہر کا کھانا دے ہیں یا لے آئے یہ دونوں معنی تو لے آنا اور دینا تو یہاں دینے کے معنی بنا آتینہ میں دینے کے معنی زیادہ مناسب ہے تو ربنا بنا فی دنیا حسنا اے اللہ ہمیں عطا فرما ہمیں دے دے اس دنیا میں جو ہاں جی اس دنیا میں دنیا چونکہ ہماری قریب ترین زندگی کرنے کی جگہ ہے اس لیے بھی اس کو دنیا بولا ہے اور دنیا کے معنی آخرت کے مقابلے میں نزدیک ہے اس لیے بھی اس کو دنیا بولا ہے تنوع ہاں جی تو حسنا ایک معنی اس کے بھی کیا ہے دنیا یعنی دنیا پس کے معنی میں دنی سے ہو تو پس کے معنی میں یعنی اس میں جو مخلوقات بچتے ہیں انسان ان میں سے اکثر کے کردار اور رفتار پس اور گھٹی ہیں ہاں من وہ قالی علم باد اللہ کے بہت تھوڑے بندے ہیں جو اس کے اتحاد گزار ہیں اس کے مٹی ہیں حسنا جو ہے الحسن جمع حسنات نے نیک کام کو بولتے ہیں نیکی بلائی فائدہ اور احسان نیک عمل صدقہ ان اعلیٰ صفات ان سب کو حسنہ بولتے ہیں ہنسنا فارسی والے حسنا کہتے ہیں گفتار خوش نیکی نعمت ان سب کو ہنسنا بولتے ہیں ایک قرآن ایک لغت ہے حضب المتی کہتے ہیں حواب برویہ ہنسنا کہا جاتے ہیں ہر وہ چیز علامہ یو من میں نعمتیں ہر چیز جو انسان کو نعمتوں میں سے میسر ہو جاتی ہیں اور انسان کو حاصل ہوتے اس کے نفس میں اس کے بدن میں اس کے احوال میں ہر وہ چیز جو انسان کو ہاں جی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں اس کے لیے خوشیاں لاتے ہیں توحفہ اس کے نفس میں بدن میں احوال حالتوں میں ان سب کو حسنا بولتے ہیں اس کے مقابلے میں سیاح ہے تو رب نہ آت نافذ دنیا آسنا اللہ میں دنیا میں بلائی عطا فرما ہر قسم کے خیر اور بلائی عطا فرما ہن جو ہماری دنیا میں آسائش کا سبب بنے آرام مراحت اور خوشیوں کا سبب بنے اور کل قیامت میں ہماری بخشش کا سبب بنے وہ آخرت حسن اور آخرت میں بھی حسن آخرت مراد قیامت ہے حسنا پھر وہاں پر بھی یہ ہے کہ آخرت کے حسنا جو ہے نجات ہے نجات اور جہنم ہے ہن اور جنت میں پہنچنا وہی آخرت کا سب سے بڑا حسنا ہے آخرت میں ہمیں حسنا وزن تحرمہ یعنی جنت کیونکہ جنت سے بڑھ کر اور کوئی بلائی اور کوئی فائدے کی چیز مفید چیز انسان کے لیے نہیں ہے تو لہذا یہ آحرت حسن میں کہ اللہ ہمیں جنت میں پہنچنے کے اسباب عطا کرے جنت میں اور میں جنت میں پہنچاتے ہیں ہاں اور جنت میں عطر عظیم نعمتوں سے ہمیں نواز دے یہ ماننا ہے اور عذاب النار اور اللہ کا یقین ہاں سے جو ہے فیل ہے ہی بچا تو نہ ہمیں ہاں ضمیر مفول ہے وقینہ یعنی ہمیں بچا ہماری حفاظت فرما وقینہ یعنی ہمیں بچا ہماری حفاظت فرما عذاب النار عذاب کے معنی لغت میں تکلیف سزا یہ معنی کیا ہے تو آخرت کے عذاب سے اور آخرت کے سزاؤں سے جو کے جہنم جو لوگ جہنم میں پہنچیں گے ہاں ان کے عذابات انسان سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہاں جی ایسے عظیم سجابات ہیں انسان آگ کے شولوں میں رہتے ہیں جسم جلتا رہتا ہے ہاں چیختا رہتا ہے اور کوئی وقفہ نہیں ہے کوئی اسے فرصت نہیں ہے ہاں پیاسا ہے پانی مانتے ہیں تو کھولتا ہوا پانی دیتے ہیں ہاں جس سے جسم اور گلا اور بھی تکلیف دہ ہوتی ہیں اندر پیٹ میں اور بھی جلن پیدا ہوتی ہے کھانا مانتے ہیں ہی تو زکومنامی درخت کے کھانا دیتے ہیں اس کے پھل سے جو کہ انتہائی بدبودار کڑوا لچک دار گلے سے کو خرشتے ہوئے اور کانٹے دار ہیں انسان نہیں کھانے کا بھی مجال نہیں ہے اور کھائیں گے تو اس کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا اور کتنی تکلیف دہ عضابات ہے قرآن فرماتے ہیں انہیں آگ کے لباس پہنائیں گے لوہے کے گرم گرم جو ہے سرخ لباس لوہے میں گرم وہ لباس پہ نگاہ کے ستونوں میں ان کو بن اور قید کیا جائے گا ستر ستر ہاتھ ہاں جی لمبی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا یہ سب قرآنی سری آیتوں میں عضا نگرانی تو یہ عذاب نار سے یہاں پناہ منگائے کوئی معمولی عذاب میں نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں امن نار بعض خلا الجنت اور جس کو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا پس وہ کامیاب ہو گیا لہذا وقین عذاب اے اللہ ہمیں بچا نار کے عذاب سے تو نار جو ہے آخ آت آتش ہاں اور جہنم کو بھی نار کہتے ہیں کیونکہ جہنم کا جو ہے عمدہ عذاب جہنم میں آک ہے زیادہ تر اصل تو وہ آک کے جگہ ہے تونگ کا جگہ ہے اور اس کے ساتھ دوسرے بھی سزائیں ہیں اس لیے ہاں جی عذابً نار کا ہے آک کے عذاب سے کیونکہ جہنم کا عمدہ عذاب آخ ہے بے رحمت کے یار ہمرحمین اور یہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تیری رحمت کا واسطہ کہ تو ہماری اس دعا اور حاجات کو قبول فرماؤں ہاں جی اور یہ دعا کرنے کے بعد جو ہے آخر میں جو ہے نماز کی جو ہے نیت بھی ہے اس نماز کی نیت اور تجربہ اس دعا کو مختصر تجربہ دوبارہ کروں تو اے ہمارے مالک و اقتعہ پر نگار ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق ہاں جی توحیک اور بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی و اچھائی عطا فرما اور ہمیں جہنم و دوزہ کی آگ سے محفوظ فرما اور ہمیں بچا لے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تیرے رحمت کا واسطہ ہماری دعا و حاجات کو قبول فرما آخر میں جو اس میں نماز و کفلا کی نیت لکھا ہے اس نماز کی نیت شروع میں آنا چاہتا ہے لیکن کتاب میں آخر میں لکھا ہے نیت نماز و کفلا کے یہ لکھا ہے اسلی صلاط الغ غفلتی رقطین قربتاً للّہ غسلی میں نماز پڑھتا پڑھتی ہوں صلاط الغفلتی نماز غفلا ہاں کا غفلہ بھی اس کا نام ہے غفلہ بھی مشہور غفلہ لیکن عصر حجم میں غفلہ لکھا نماز غفلا رقت دو رکن قربتاً اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے تو الحمدللہ جو یہ اس نماز کی نیت ہے وسلی صلاط الغفلتی رہتے ہیں قرطن اللہ یہ اس کی نیت ہے اس نماز کی تو انہیں کلمات کے ساتھ ہاں جی نماز وفلیہ کا جو چپٹر ہے چھ درسوں میں کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ